زمین زمین حرم مقام وقت وقت تلوارویلام حکم رحمان امیقات احرام ملل حل دے اول بطلب حل کی تعین اولاد ہے بیدی رسول صمرا بعید بھی اور حکمت کو کتازی دی کرنے جی دید دی فرق دی جامعی لفارد حلو دا حرم دارشی تحقق دا سفر راشی لکہ آداد عمری پا حرم کی دی دی دی دی دی دی را دید توافہ وسائن آئے اتمام دا حرم کی دی را دید لکہ کالا چھ حل تو دید تحقق سفر راشی لکہ سنگ چھ مکین نیت تحرم دا حج لك اتمام الحج <سؤال> في زمين الحلق الادي عرفات بان اتمام رجب حقوق جمع فما بين الحلق الحرم كده جمع فما بين في الحج هذا يعني ده حد حرمه وك عرفات وين طاوله امرك جمع الحج الحرم جنا والهدراجي اذا زمين حل نذكي عدم تكرار اتمام مراحل અને આતકને આલીના તલાત તના તજન આનાને કને આલોને ઓજે ઇના سرویر کی رازیش کی صرف نا دو اول اما رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رجال من فکانو رجال مطابق مبارک او جمع کی پاتم بعد سرو رات حج زنان حلال کہ قربان باقی قربان زنانو سوکی نظام عادتا ہے کہ قربعہد کی معنی بے گی نشان مبالغہ دا فدیکی چی مانگ سنگ راگلی و حج دا او دیسا وہ طرف و تمتو مناسم دا این قربعہد بلجماعت بے شارہ دا نن طریقو منا نن بزمینا دا فاتم بانی او حج ملیت بکو ودکر وحد اینا حال دارے جمعہ او عزوہ دا او سن زمان دا غین او مانی ساسی دا خود دے بلغه ذا لقد ازدید خبر شکار تردید ورسیدا تردید نبی صلی الله علیه و سلم فقال استقبل من امرما صبرت مقصد ما حدت قد فيت همکی اگر چه پیغمبر سجد تردید و سابوده سبب داد به تحیل ما سمحید وہ سی مالا صحیح کرے برا مکی چکم مالاکن وچ کث پر وچ فاملا باشر دا ما بعدان صحیح دا نویرا وسے تا مالا صحیح ندا وذ الحلفک نبی صلی و اس کے لئے امیرے والا محصول کرتا ہے امیرے والا محصول کرتا ہے انفراد دینات و فقصت صدر نبی اللہ علیہ السلام نے دا تردود اللہ اس اقوال سے بین امری کہ جب کار بانے جاگر تردود دو صحابہ دے دا وجد آدمی تحریز زمانہ تکم درستا فیگران ماہ وزان سہیدینے والا سنہاں ماہ وزان حلال کلے وچی دا تردود نوے دا گیر تردود پھوڑے وچی سو جا دے زان لحلال لے ولا الا ان ما يلحظ ديزان حلالون ديعو نظر توجنا لا حلنت و ان يشاء مينا رقم 230 تهرات تمينا كيو تو دورس ديلي كيو قال يا رسول الله تاريخون ديات ديون ديات ویدریات ترتیب کوم الاحمزه بدر کرو اسلام رضی الشرفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا صلاۃ ابن مارک نے جوشن لتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا قبا بلا صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بلا قبا بل جملہ بلا قبا اسرا وہ ہرم اللہ علیہ وسلم دا وتشلا فقال علکم خاصذون هاذیا رسول الله علیکم خاصین دع عمرہ فی الحج معنادر پس حج میں بابر تمہارے بادل حاصل دار۔ مطمئنہ دیتے ہوئے کہ چاہداد عمرے فاشور دا حج کے ہوئے کی ظاہر ہو دا معلوم ہے کہ چھرے پس حج عمرے کوئی کہ انتے ہو مطمئنہ کر دی انہیں لازمی گئی انہیں با مخاری کہ پھر پس حاجی چکل حج بھی کہ داگرانے پاس عمرے ہوئے کی نفتی سے دے مطمئنہ کر دی انہیں مطمئنہ دیتے ہوئے کی اس طرح بلحاثرہ ادا دا عمرے قبل الحج فی اشور الحج ادا مطمئن قبل ال الحد في آشر الح دا خ ااد قبللح او في عش ال الحج قبل لحيا عمل پ و پاشر کن ا تم ندي آ ن قبل الحج او في آش الحج, الحج او فمر ب نافض ح وکی ننظر س متماع ننگل دی ووج دم نشته دی نباعتارري بعض ال الحج بغ ن پر دو امرري ب لزوم د دمد حاصل داري او مت نگر ذ کو تم تم تو سلام سلام ہوگا نا ادا دمری قبل الحج في اخر الحج ونذهب الضوا عشان رسول الله سما في الهلال الحج فقال له لو كما هذا الى ذورتين فليئ الى من من من من من من قال كما قال ابو دركاني يومها ركبت مع النبي فجاءت لذلك قال ارسلتك ابقالا لان ذاتيوان فلذلك جاء مع النبي واهل الحج فقال ابو دركاني قال لك راجع هذاك انا يا سلام انا لا tamen هذا ابو دركاني لما تي مكان انا هذا الله جل وعلا لا حاجه مشاعمرا ولم يكن في شيء من زارك حج ولا صدق ولا صدق قول شاذه ظاهر قد سياق لمانبي اذا قول المؤمنين لكن اكو فكسل يتمسى حق ذكر شيئ اذا قول لهشام دي اور شراح شکار پرشکرے تھے اور شکار وجہ دازی کر گئی کہ ولم یکن فی شہ منظر کے حد یون نو کوئی شاکر دینا جدی اتنا حج من منی اننا سا ہی دیا شوافیم ہی دیا وی جدی وجہنا چیدا خارین وی من من سوی خارین وی, وی. آو دو عمری پو احد کی وی دوی فرزبانو پشترے اور احنافم خیدیا وی ذ طرف دو عمرے کڑے ہو پس سبب دو رفض دو عمرے فرص دو عمرے صدر حجیہ لازمی کی مذہب دون مذہبیں نداخل مخالب شو درہیم سنگ ذکر کینا فید رہا جی مختی درشی وچی رو عمر منین تکل چی مربانی را را شلی تو نزادو دو سوہو درشی بابا ذكره جل البقر عن النساء من غير منهن اخر کی ہوا اور دخل الان يوم النحر بلحم بقرين فقلت ما هذا قالنا حر رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجهي نہ پہننے میرے سامنے دخل بیبی عنا ان لوگوں میں سے بھی علم یہ کون ہادی ہے یہ روایت میں بخاری میں ہے اور قدس الحکم بھی دارवत بیراوڑی النحر بلحم بقرين فقلت ما هذه قيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم سب کل تکلیف نہیں کر لیکن اما بخاری با ملاقات کر نہ بادن تجرت سے احناف سکر کئی کہ حدیت قرآن لوا زیشہ فی شہیم مورمی کن فی شہیم من ذالک حد یعنی حدیت القرآن تقدام مفردوا او پدو عمری سمتمتین لئے حدیت قرآنین یا حدیت تمتعین نفید حدیت متقلل نظم رات کہ دو ایر خلاف راچی یا چکم احناف سکر کئی تھی با دے مائے دم در رفض دے اگر یہ در تمام تو کہنا نواں اودی تے شارال کتن کی میں بخاری ترجمہ جی میں لگتلا امرا فاستحجنا فديس سڑے مت مت قاری میں گرجی او دو شوافی او دا قول قول چا گرا دل چاہیے لا قاری نواں نہ بقال مرہم مت مت ان کی چے مقصود نفذ الدم دو جنایت دے یعنی دم دو جنایت پینو شوافی دا تاویل چے دم دو کی چے دم چغرب دم دا, جنایت نو. دا, دا, دا دم کو مطلب اور زبان سے وہ لے نے نفع دی هدیہ پس بال و سو سدے نفع دی هدیہ مطلقن لے ان روسطم خلاف گئے تے مزامیاں سے تے خلاف برانے یا حناب دم دو رب ذال او شوافی دم دا قران دے قران ہوئی سو دی هدیہ نو نفع دی هدیہ متتندا ادا کم چیز کر کے لا سو کلا سو من جن کی فاحش کلا صدقہ و صوم راضی دوسرے کی پدیش سب کی صدقہ و صمدے ادامت پدی اور صدقات کلہ کل لازم لازید جنات کو جو صدقہ کہ نہو زہجنا مرض اغا صوق دی دینو اور لا تنک صلا صوم کلہ کل لازم صومل سیدی پر سبب بعض جنات لازی یاد نور مربیانی نکھدی کہ دغمن وراثت پتم وراثہ صوم ما وناں اللہ تعالی کریں اسیں وہ یہ اللہ تعالی یتیمنا اجز تو مرے فقادر دمشقات پانی وی فقادر تنفق یمانی وی ان سمری تنفقات یاتہ وی کی کی اجل ذاتہ جمیگی سمرا مشقتہ مصافات یاتہ ان اجل ذاتہ جمیگی دیدے اشارہ دا, دا, دا, دا, دا عمرہ کا فاسی بے اثر نہ عمرے دم کیوا الونا اگے اور زمینہ حب میں تو رے عمرات سمرا مصافات نے وجہ کہ وہ عمرہ جیرانے بہتر وی عمرے دتنے نہ انسوانا چھے در مصابت نا نیت وکی نزاغا اولا عجران دے اور دا مارو مشنا چھے بکارن چھے دا افاقی نفع کم دے رہ لکی انسین مقات نباہر ہی دے پاکستان نا دے ان دا افاقی نفع کم دے رہ لکی او مشخص ہم ان جاتے اندیک عجروں مشخص جاتے اس نامرے تو دلتا این دیزی ان نیت کریوں جایو والے ملگری ہوئے دا مختمن خراضی ہو بی راضی او بے چھے منگا نیت دادا جا دیک نیت تجدید کرے حلا عمرہ و زر سے بھی بیت اللہ میں یہ منیت تجدید کرے ہماری خودی وز کے غلطی در کنازیت ہے میں چھو کر خود عمرہ ور کردا اور پاکستان ور کردا نیت مجادع او کہ من جدی نیت کرے بیت اللہ نے تمہیں نیت تجدید نہ بی احرام دے عمرہ تجدید عمرہ تجدید کرے تجدید عمرہ تجدید کرے نیت نعرہ لکی تجدید چلو دیر سو روپیے روپیہ ہے نا بل افضل جنا حضرت حرام کیا داکی تھا تو ذا فتلغرہ حکوے دی عمرے باندھ را عمر عمر عمر تھی کی چیز حکوے دی عمرے باندھ را ہیں تے نہ عمرہ عمرہ پنجابہ کا لگے کہ ہے بل سے جلا عمرہ شو دار دیر سر دراست رو کو عمرہ تے ہن کی دیت نہ احرام پہ تنگی چیتے احرام دیدن سنگو تعلیم باب عجل عمرتی علا قدر نصب عجل عمرتی علا قدر در سڑی واری مانے سمرا مشاقل جاتی سمرا نفقت جاتی عجل جاتی حاصل دارے خالت آئیشہ تجار رسول اللہ یسدر الناس بین اسکین خلق واپس کی فو عباد السرا عمرہ و حج از دو واپس کی گئی فو عباد السرا فقال فقیل ان فقیل لہا ان قائل لنے مگر نبیل السلام ایسا تاہورتی فخرجیلتنی فاہلی سمتیاب نا راشد آرائتی اما چینہ بمکان کا دامرات محل سب ونکن نا قدر نفقاتکا ناکن دا عمری لداغ نفقی چا فاقی وداغیت دید رمین کی فرض دا عمری لداغ نفقی اصطادا جو تمنا دفقات ریاتی واجر زیادی فاقی دست ریوار اصطادا خ را جی ہر یو میں کن کافی حاصل دار کی طوفا تو حالی <سؤال> کی وہاں سڑے گیمنشا دار کی جب دے قباب دو صرفل جی عمر صرف عمر ندیلا مل ندی ملک مرہ بننا پہلو مہ ندی شدہ ویسے جی اور قوت الحادی فلم تک عمرہ فرما دیا علیہ من مرویہ نہ مرویہ عامت سہل اند کہ ماں تے والے نے فتو نے جس بہوری پہ او ابتدان میں تہان کی تیدان زمان دار رب كوني بحجك حجك شاد فحتك پرفذ العمرہ کو احداث نے تہجرا جس وچ سابقہ نے اول نے تہجد کو نی فی حجك درت العمرہ واحداث نیت الحج لقد نور واکل زمان دار لقد نور واکل نست چدا نعبد عمرہ وا ما طلع کو نی فی حجك درت العمرہ واحداث پر ذکر کہ ان اللہ نے جو الحرم او اگل براشی مانیماسا لکن وہ رواۃ تنسیض پیمانے کی تہیں زمین اہل کی تہیں جو باطل واذہل نبی عمرہ تجمت الباع والد واذہل فرقا من طواف کما فالحین یوا طواف دامی طواف سیدا تو دو عبدالرحمن عبدالرحمان لبکر اوزدی طواف عمرہ تنسیض پر طواف ودان شدیتا طواف کما با دینہ بجا اللہ کے صفال یہ بافل جو کلا کی جو اور جناب قرار دے رہے ہیں کہ تو نے فتح الا حافظ ذکر کہ چدام کلاد ذکر ذخاص باعلان زکر نہ تھان دے متوین ٹھین اور تو شامل لے اور ذالک ذخاص باعلان میں اہتمام قل کروان شو کچا تو اپ کنے کی بیت اللہ یعنی اللہ کا بناتا تقابر فجر قابر دے لنے عنا سمارا غیر متوفین اوزمان تاوہم مرآینکو متوفینکو غیر متوفینو ودحافظ تاقیدار چدا تصحیب دید روادنا اصل داو فرتحلن ناس فتافا بالبینتو ودح تصحیب راگ لے دے اور دلیل پدی مرشت تحریف راگ لے دے نا تافا سمتافا بالبینتو فرتحلن ناس فتافا بالبینت سمتافا بالبینت لکف داود دو سو فین دعویہ کی فتی تلقی راگ لے فرقہ نمنا سمتا وقال لهم التواب ثم جيت به سحر لنتبه يوبلن معنى موقلا فجو اخر اخر جو قبل الليل به سحر فهل فرقال هل فراتم قلت نعم فاذن بالرحيل في الصباح فارتحل الناس تمر متوجها لكي مكه فاذن بالرحيل في الصباح فارتحل الناس ومنطح بالبيت تنشر فارتحل الناس تمر سير النبي صلى الله عليه وسلم بهت ما لي سیکھے گی پہ دادا نواہ ظاہر کہ مناہی دو امریو دہج بالکل یوزی کم چ مناہی دو امریدی د دو امرے اگ مناہی دحرام دا حجم دی نو کو ملایق یو شاتی دی متواذیر دا چ مراد دما خرون مراد دا کہ مناہی اطلاق لا فین ظنی یا عام کی دیھی یہ خرو خلوا ملہ ملہ فلوب الحجۃ و مناہی کلہ حالت ویکد افالک لحا او دی الجمار فر ما فر و غالبار غالب چگال سواب سائلو کہ... دا. دا دا دا دا دا دا دا سوریانو اور ان کا علم انوں کے کہ انوں کا جو فائدہ ہو اور ان کا درد کہ تعلقاتوں تے بدل نہ لے لگا ہے کہ نہ ند جامعہ ہو غسل نہ رکھت آسان ف بدل با مسجد کے جماعتات تے ہیں کہ جواب میں نہیں ہے میرے ترجمہ تر باس صفہ حاتدی بی دلت کے دا داخل ہوئے در طول و جواجبات و قرائض و مصاحبات و مباحات و طور در شامل دا تکر طول لا جناح لی البتا دا نظم بار والراب در فاغا مقام کی بیلیشی چند دکی توہم دا آدم جواد دی توہم دا آدم جواد دی توہم دا آدم جواد دی دن دکن دا, دا, دا, دا سوا اگا انصار چاگی د منات عبادت کاؤ دا منات حج کاؤ سفا مروان حج نگاو و دای ویزتیک ردق دا پل سنم ناغ اسلام کی داد میں جواہی دار دلطم داغی گناہ بے گھر دفار منات انہیں مشرقی رفل شرک شریف مسلمانوں نے رفل اراق شریف ای توو بین سبحان مولا جان درکه الحمدللہ اینا تواب مولانا تنی جاری لخوانه جل جائے تمہارا فرزندایا توابین مولا نے جان فرمایا تمام اللہ حج دا واجب دا شاہ کو لینے تم کرے تو قضا ضروری ہے لا شرک ترا میں سنو میں فانی کلمرا بغیرہ سنگھی ثواب بل جمہور مسقدال کی تحریر دے ہی متفق مستقدا صرف عبداللہ نباساب نے وسلم مستقدالی شام طواب بلبیت اور مرواز والا <سؤال> سمجھ احمد باہر آئے گی اور اس کی حلت نشست مکوانی پٹرا کی گزار کی اسماعیل ایسا کہ عبداللہ نے اپاہت زمان مرگریز میں ساگتی دفوسو کہا کہا لسل تکرل قعبین فدغا کہا لسل تکرل قضاء فا عبید لگو تکرل قرل اللہ سیدہ فداؤن سے متقل لگ لگل مراد فدخ مکری کی نووتے قال اللہ فداؤن سے تکرل قضاء لگو تسلط تکرل قفارو اسنا پر اکفراتو نبیر سمتے اسنا مرکل رکولے انداء قال با انہوں نے نووتے فا عمدت القضاء کی نووتے قال اب من قسابن قسابن ورن خجن ورن تا تا من تا مرغل مرغل رئي مرغل رئي رئي نو پتی نی وار دنیا لا دنیا جو کو میں بنگلی مشکل تھے بنگلو والا تو میں محنت جو مرمت مشہور تو کہ کو مستا کی ولاكم قلقان لكم واجبنا هو الترسيس في الفضوله هذا اللي جاء مثلا هذا ما كان رجعني وتابعنا طبعا طبعا فخذان لكم برسلوا وطلعنا وطلعنا جبنا كيلو ورا بلايس بلايس كان هذاك بيناتنا حکمل اور ہے پور ہمارا سہبو قام وقت دنه بیر اسن غلی زان متکن هلال قلی بینه طواف پای من کزان هلال قلی پای اسنا ستقول تقول علامه مراد کلام در حاضر او اور اذا سمارات چویری کلم چلا مر ر دامرا فرنه الله علی رسوله اسم دا مکان تو لگو <سؤال> سرلو والا لگو سرلو والا تو تو اوزار کیمرا مسان اور ادام اول استغدیر دے بنا فنور و آتمانی مالندہ ہے تو مرکی تعریف جیے فلما ما صحر رکھنا فلما ما صحنا توبنا البیت وسعینا واتنا احلاقنا یا قسرنا نبعا جاینا احللنا احلاقا ہے نفسی توبا نہیں برا سب نہیں فلما ما صحنا البیت صفا والمروہ وقسرنا او حلقنا نا احللنا مانگا حلال ثم احللنا من عشیب الحج